الحمدللہ والصلاة والسلام للہ سید امام یہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ تمام تر اعمال ان کا دار و مدار نیت پر ہے انال الاعمال بالنیات و ان نمالی کل نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تو وضو کرنے کے لیے بھی نیت ضروری ہے نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے ادا کیے گئے الفاظ وہ نیت نہیں ہوتے اسے آپ اقرار کہہ سکتے ہیں نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے بندہ وضو کرنے کی نیت سے وضو کرنے کے ارادے سے آزائے وضو دھوئے گا تو وہ وضو ہوگا اور اگر وضو کی نیت نہیں مثلا ایک بندہ صبح اٹھتا ہے واش روم سے ہو کر وہ اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے اور گلی کر کے ناک اچھی طرح صاف کر لیتا ہے چہرہ دھو لیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے چلو آدھا کا وضو تو, تو میرا ہو ہی گیا ہے باقی بالود دھو کے سر کا مسا کر کے پاؤنڈ ہو کے وضو پورا کر لوں تو یہ اس کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ پہلے جو اس نے کام سر انجام دیے ہیں وہ وضو کی اس وقت اس کی نیت نہیں تھی ان نمل آمار و بنیات کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو وضو کی نیت سے وضو کے ارادے سے آدائے وضو دھونے کا آغاز کریں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا لاغو علی لم ید اسم اللہ علیہ اس بندے کا وضو نہیں جو وضو سے پہلے اللہ کا نام ذکر نہیں کرتا تو وضو سے پہلے اللہ کا نام ذکر کرنا یعنی بسم اللہ پڑھنا یہ فرد اور لادم ہے اس کے بغیر گردو نہیں ہوتا نیت کرنا بھی فرد ہے کیونکہ نیت کے بغیر اعمال نہیں اور گرو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی فرد اور لادم ہے گدھشتہ درس میں جہاں مسباق کی اہمیت بتائی تھی یہ بات اس میں سامنے آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اردو کے ساتھ مسوا کرنے کا حکم نہیں دیا خواہش ظاہر کی کہ لن اشق علا امر تو سیوا کی معقلی بدو ان اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ ہر اردو کے ساتھ مسوا کرنے کا حکم دیتا اگر حکم دے دیتا تو فرض ہو جاتا اور فرض میں یہ پتا کرتے تو گناہ ہوتے تو یہ کام ان کے لیے ذرا مشکل تھا اس لیے میں نے حکم نہیں دیا اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض ہوتا ہے جس کام کے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ کام فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے اس کے بغیر چارہ کار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ادا تم فق دیا گم جب تم غرو کرو تو اپنی دائیں جانب سے آغاز کرو اردو کے لیے نیت کرنا بھی فرض بسم اللہ پڑھنا بھی فرض اور دائیں جانب سے آغاز کرنا بھی فرض کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مر رہا تھا جب تک تم میں سے کوئی آدمی نیچ سے اٹھنے کے بعد ہاتھ تین بار نہ دھو لے اس وقت تک وہ اسے کسی برتن میں نہ ڈالے پانی والے پہلے ہاتھ دھوئے ہاتھ دھونے کا حکم دیا یہ بھی فرض اور لازک کیونکہ ہاتھ کے ساتھ ہی آپ نے کھلی کرنی ہے ناک میں پانی ڈالنا ہے آدھائے گزوں کو دھونا ہے اور ہاتھ ہی اگر صاف نہیں ہوں گے تو پھر تو کام خراب ہو جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادا طام وسطن شف و بالغ فل استن شاپ اللہ انتخنہ سارے جب تو وضو کرنے لگے تو کلی کر ناک میں پانی چڑھا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کر اچھی طرح ناک میں پانی چڑھا اللہ انتخنہ سارے ماں اللہ کہ تو روزے سے ہو روزے کی حالت میں ناک میں زیادہ پانی نہیں چڑھانا تھوڑا سا چڑھانا اگر روزہ نہیں تو پھر اچھی طرح کرنا ہے پولی کرنے کا بھی حکم دیا ناک میں پانی چڑھانے کا بھی حکم دیا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنے کا بھی حکم دیا یہ تینوں کام حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تینوں فرض ہیں کہ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے مر مص وسطن شک وستن سر کلی کر ناک میں پانی چڑھا ناک جھاڑ تو ناک کو جھاڑنا وزو کے دوران یہ بھی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرض اور لازم ہے اس دن شاخ کہتے ہیں ناک کی ہوا سے پانی اوپر کھینچنا اور اس کہتے ہیں ناک کی ہوا سے پانی باہر نکالنا صرف ناک کے ساتھ ہی پانی لگا کے چھوڑ دینا یہ اس نہیں ہے اس تب بنے گا جب ناک کی ہوا سے پانی کو آپ تھوڑا سا اوپر کو کھینچیں گے اور اگر روزہ نہیں ہے تو تھوڑا زیادہ اتنا بھی زیادہ نہ ہو کے روتا آ جائے اور اس پھر ناک کو جھاڑنا ہے ناک کی ہوا کو باہر خارج کرنا یہ کام گزو میں فرض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ وزو کرتے ہوئے تمز مالا وسطن شاقام کفل واقع جاتے ہیں آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی ہتھیلی سے ایک ہی چلو سے ایک چلو لیا پانی کا تھوڑا سا منہ میں داخل کیا کلی کرنے کے لیے اور باقی تھوڑا سا ناک میں ڈالا الگ الگ کلی کرنا تین مرتبہ اس کے بعد تین مرتبہ الگ سے ناک میں پانی چڑھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں آپ کا طریقہ کیا ہے ایک ہی چلو ایک ہی ہتھیلی سے کچھ منہ میں ڈالنا کلی کے لیے کچھ ناک میں ڈالنا یہ سارے کام کتنے ہو گئے نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو بسم اللہ پڑھنا نمبر تین دائیں طرف سے آغاز کرنا نمبر چار ہاتھ دھونا نمبر پانچ کلی کرنا نمبر چھ ناک میں پانی چڑھانا نمبر سات ناک میں پانی چڑھانے میں مبالبہ کرنا اور نمبر آٹھ ناک جھاڑنا آٹھ کام ہو گئے یہ آٹھوں کے آٹھوں فرض ہے اور پھر اللہ سبحانہ خانہ ہوگا تو اللہ کا حکم ہے فن سیلو چوہا کم اپنے چہروں کو دھو دو اللہ کا حکم بھی فرض نام کا چہرہ دھونا بھی فرض اور لانے ابود ابود میں حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرو کیا چہرہ دھویا ایک چلو میں ایک ہتھیلی میں پانی لیا فرد خالہ ہوتا ہے اپنی تھوڑی کے لیے چینج کر اللہ ہو انی ہیتا ہوا اور اسے اپنی داڑی کا خلال کیا اور فرمایا ہا کالا رانی اور مجھے میرے اللہ ازا وجال نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا تو داڑھی کا خلال کرنا بھی فرض کیونکہ اللہ ازا وجال کا حکم ہے کتنے کام ہو گئے دس آج اسی پہ باس کرتے ہیں باقی کال اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقع